جی یہ میرے مرشد محبوب سیدی یوسیندیمی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں میرے مرشد کے تمام کے تمام جو بھی اللہ والوں کے اشعار ہوتے ہیں در حصیقت نامِ ولایت لیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے خزانے لیے ہوتے ہیں اور ان سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اشعار کا سننا جو اللہ کی محبت کے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہوں جیسے ناز شریف کے اشعار ہیں اور اسی طرح اللہ کی محبت کے اشعار یا حکمت عامز اشعار یہ سب کے سب سننا عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے اور بعض اوقات ہر ہر شعر ایک مکمل بیان کی حیثیت رکھتا ہے اس میں بڑے اللہ کے عشق و محبت کے بڑے اثرار و روموز اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن اشار کا عنوان ہے دل نہ وقفے غم مجاز کرو غم مجاز حسینوں کا عشق یا حسینوں سے ساز باز یا ان سے رابطے رکھنا نامحرموں سے رابطے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص کبھی نہیں پا سکتا چاہے لاکھ تحجد پڑھ لے چاہے لاکھ تلاوت کر لے عمرے کر لے ذکر اذکار کر لے لیکن نامحرموں سے جو حفاظت نہیں کرتا نامحرموں سے جو حفاظت نہیں کرتا عینن قلبا اور قالباً آگ کو بھی دور رکھو آگ سے بھی نہ دیکھو نامحرم کو اور قلب میں بھی ان کا خیال نہ لاؤ اور قالباً یعنی جسم کو بھی پوری ممکن حد تک ان سے دور رکھو کیونکہ جسم اگر نامحرموں سے قریب رہے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا اور جتنا حرام مزہ لے سکتا ہوگا نفس وہ لے لے گا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تعجب بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم تو نماز کی پابندی کر رہے ہیں پیانات میں بھی جا رہے ہیں اور یا حصہ لے رہے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں لیکن اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہوئی اور نہ محرموں سے دوری نہ کی تو خدا کی اعلانت کے سائے میں ہے حتیث پاک ہے نا لعن اللہ ناظرہ بول منظور کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو نامحرم سے حفاظت نہیں کرتا لانت کی بد دعا کی لانت, لانت آئی رحمت کا سایہ اٹھ گیا لانت آئی رحمت کا سایہ اس شخص پر سے اٹھ گیا فضل کا سایہ اللہ کا وہ اٹھ گیا ہٹ گیا لانت کی کیا معنی ہے لانت کی معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری لعنت آئی رحمت رخصت ہوئی رحمت آئی تو لانت رخصت ہوئی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اجتماع زدین محال ہے بدنگاہی سے نامرم کو دیکھنے سے اللہ کا غضب کا ٹرک آ گیا اور عبادات سے اور تلاوت سے ذکر اذکار سے دعاؤں سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آیا ہوا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کو سائیڈ نہیں دے رہے یہ کہیں کا نہیں رہا خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے یہ جو, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے اس کی, اس کی نگاہ اس کی سوچ اس کی عقل گھٹیا ہو چکی ہے یہ مرنے والی لاشوں پر یہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے اور اپنے اللہ کو کھو رہا ہے اپنے اللہ سے دور ہوئے جا رہا ہے اپنے پیدا کرنے والے اپنے مالک اپنے خالق اور اپنے رزاق سے اور ایسے رحیم و کریم مولا سے دور ہوا چلا جا رہا ہے ان کی لانت کے سائے میں چلا جا رہا ہے اس کو فرمایا کہ ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں تو ان کی دل شکنی نہ ہو جائے جو ہم ان سے دور ہو رہے ہیں تو دل شکنی ہو جائے گی ان ان کا دل ٹوٹ جائے گا تو اپنے اپنا دین توڑ رہے ہیں ہم؟ فرمایا کہ دین شکنی نہ ہو دل شکنی ہو جائے دین شکنی نہ ہو اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے اپنے دین کو ان مرنے والوں کے دل کی خاطر سے ارامت کرو کچھ تو عقل کرو کچھ تو اپنے ذوق کو پاکیزہ کرو کیسا ناپاک ذوق نامرموں کو دیکھنا کیسا ناپاک ذوق گندہ اور جو ہے اس کے اس کے بدلے میں اپنے اللہ کو اپنی پاک پاک ذات کو پیش چھوڑ رہا ہے کتنا گھاٹے کا سودا ہے کتنا خسارے کا سودا ہے اللہ کی لانت کو خریدنا اور بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعد فرماتے زین لائن نظر آنکھوں کا ذنا ہے نظر والی آنکھوں کا ذنا کر رہا ہے اور اللہ عالیٰ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے تائن میں اشق بتام اسد کرتے ہو فکر راحت دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب کا ہے کام دوزخی نہ میروں سے احتیاط نہیں نگاہوں کی حفاظت نہیں اور نہ جسم کی حفاظت نہ نگاہوں کی حفاظت تو دل کیسے محفوظ رہے گا وری یہ آنکھیں تو سرحد ہیں سرحد اور دل ان کا دارالخلاف ہے کیپٹل یہ باڈر ہے آنکھیں اگر جب جس ملک کی بارڈر محفوظ نہیں رہتی اس کا دارالخلاف بھی خطرے میں آ جاتا ہے کہ نہیں ہے نا تو دل یہ آنکھوں کی حفاظت جو ہے اسی میں دل کا چین اور دل کی حفاظت کا راز مضمر ہے چھپا ہوا ہے جو شخص آنکھ کی حفاظت کرے گا اسی کا دل محفوظ بھی رہے گا جو آنکھ کی حفاظت نہ کرے گا اس کا دل نہیں بچ سکتا بارڈر کی جو حفاظت نہیں کرے گا بارڈر سے جو غافل رہے گا اس کا دار دارالخلافہ جو ہے وہ دشمنوں کے قبضے میں آ جانا کوئی تعجب نہیں ہے اور اسی طرح غالب کو بھی یا جسم کو بھی اس سے دور رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ ہی فلا تقربہ کہ یہ اللہ کی حدود ہیں دیکھو ان کے قریب بھی مت جانا قریب بھی مت جانا ہندوستان یا کوئی بھی ملک ہو دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہونے والی ہو تو وہاں والے کیا کرتے ہیں بارڈر کے علاقے کو خالی کرا لیتے ہیں کہ بھئی یہاں جنگ ہونے والی ہے خدا نخواستہ تو بارڈر کا علاقہ خالی کرے بارڈر کے قریب کسی کو رہنے نہیں دیتے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی ان کو توڑنے کی جو ان کی جو حدود ہیں ان کے قریب بھی مچ جاؤ توڑنے کا سوچو بھی نہیں تو اگر, اگر توڑتا ہے حدود تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے تو یہ ہے کہ بھائی آگے آگے ہو جائی تو اس جگہ جگہ بنائی ہے حرکت میں برکت ہے ہمارے دوست کہتے ہیں ایک کہ اگر مرغا مرغی حرکت نہ کرتے تو ہم انڈے کہاں سے كھاتے حرکت میں بركت ہے یہاں ایسا کوئی موقع نہیں ہے بس یہاں تھوڑی سی جگہ ہی بنانی اس میں جو ہے قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ بناؤ تو جگہ بنا دیا کرو یہ سب ساحل اللہ, اللہ تمہارے دلوں میں خوشادگی پیدا فرمائیں اچھا تو یہ اشارے دل نہ وقفے غم مجاز کرو کراز چھوڑو سرے نیاز کرو ناز چھوڑو سرے نیاز کرو نفس کو اپ نشاب کرو نفس کو اپ نشاب کرو کیا مطلب کہ اپنے ناز کو عبادات پہ ناز کو نیکیوں پہ ناز کچھ چھوڑ دو اللہ کو ناز پسند نہیں ہے اللہ کو بڑائی کی خیالات بڑائی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر اور بڑائی اللہ کی چادر ہے جو اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا اللہ کا اشارہ ہے یہ تو بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے نیاز اختیار کرو عاجزی اختیار کرو آجزی اللہ کو پسند ہے دیکھو شیطان مردود ہوا کہ نہیں شیتان پہلے کتنا عبادت گزار تھا اور شیطان عابد بھی تھا اور عالم بھی تھا حضرت نے فرمایا کہ اتنا بڑا عالم ہے شیطان کہ اس کو تمام انبیاء کی شریعت کا علم تھا اور ماحول بھی کیسا تھا ماحول بھی فرشتوں کا تھا چاروں طرف فرشتے فرشتے اور سارا عالم غیب بھی سامنے لیکن مردود کیوں ہوا اس سب کے باوجود کیونکہ اندر جو ہے تکبر کی بیماری تکبر ایسی خطرناک بیماری ہے اور بڑائی ایسی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور لاکھ تحجد پڑھ لے نمازیں پڑھ لے تلاوت کر لے لیکن ہمیشہ اللہ سے عاجزی اختیار کرے کہ اللہ آپ قبول نہ فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے آپ تو پاک ذات ہیں اور ہم کیسے ہیں ہماری تکلیف گندے پانی سے اور ہمارے ابھی بھی ہمارے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے سب کو, سب کو معلوم ہے اگر اللہ تعالی پیٹ میں ایک سوراخ بنا دیتے ایک سوراخ بنا دیتے تو ہمارے پاس کوئی بیٹھتا ہے؟ اتنی بدبو آتی کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اللہ کی کتنی ستاری ہے کہ کیسی گندی چیز کے اوپر یہ کھال وال گوشت گوشت کا وہ موڈ دیا اب اس کے تکبر ہمیں جائز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اچھا سمجھنا اس, اس ناپاکی کے باوجود اللہ کے اللہ کا اپنے دربار میں ہمیں طلب کرنا یہ ہمارا کمال ہے کہ ان کا احسان ہے بتائیے اتنی گندی چیز کو تو کہنا چاہیے تھا تم ہمارے لائق ہی نہیں ہو جاؤ یہاں سے ہمارے دربار میں تو پاک لوگ پاک چیز کا کام ہے فرشتے ہیں ہمارے پاس لیکن کیا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس, اس ناپاک ناپاکی کو اللہ نے یہ ستاری فرما دی جسے دے دیا اور اس کے بعد وہ کہا کہ آؤ ہمارے دربار میں آ جاؤ کیا بات ہے کیا کر تو عاجزی اختیار کرو اور نفس کو اپنے شاہ باز کرو شاہ باز کیا باز شاہی باز شاہی باز ہوتا ہے نا باز بادشاہ لوگ پالتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کی کلائی پہ رہتا ہے اور بادشاہ کی کلائی پہ رہنے سے اس کو وہ حوصلہ نصیب ہوتا ہے کہ پھر وہ چیتے کی آنکھ نکال دیتا ہے ایک ہی حملے میں چیتے کی شیر کی آنکھ نکال دیتا ہے کتنی ہمت حوصلہ بڑھ جاتا ہے اس کا بعض تو فرما رہے ہیں کہ نفس کو اپنے شاہ باز کرو یہ مٹی کے کھلونوں پہ مرنے والی لاشوں پہ جو کرگس ہوتا ہے نا کرگس گد گدھ کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے موردار کھاتا ہے موردار لاشوں کے اوپر لاش کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے تو فرمایا کہ لاشوں کو نوچنے والے گد مت بنو حسینوں کے اوپر مت مرو یہ مرنے والے ہیں اگر مرنا ہے کرنا ہی یہ کام تو شاہبازی کا کام کرو شاہ کی کلائی پہ بیٹھو یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو جو خود شاہباز ہیں اور شاہبازیت سکھاتے بھی ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے شاہباز ہو جاتے ہیں بلند ذوق نظر ہو جاتے ہیں گٹیا چیزوں پہ نہیں مرتے جب بڑھیا چیز نظر آ جائے تو گٹیا چیز پہ مننے والا بہمک ہے کہ نہیں بتائی اس کو تو ہمارے حضرت نے نام دیا کہ ایسا شخص جو ہے انٹرنیشنل ڈونکی اور منکی ہے انٹرنیشنل ڈونکی اور منکی ہے ظالم یہ حسینوں پہ مر رہا ہیں مکتہ چوکتا سر پہ ٹوبی داڑھی اور ٹکنے کھلے ہوئے ملا بنے ہوئے ہیں لیکن مر رہے ہیں کہاں مردہ لاشوں کے اوپر بتائیے اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ ہم بڑے اللہ والے بن رہے ہیں بڑے ہم آگے چل رہے ہیں لیکن یہ اس راستے سے شیطان جو ہے وہ راستہ مار رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں لیکن شیطان جو ہے وہ راستہ مار رہا ہے اور دور کھڑا جو ہے وہ تالیاں پیٹ رہا ہے کہ ہم نے کیسا ملہ کو بے وقوف بنایا کہاں گٹر لائنوں میں ہم نے گرا دیا ناز چھوڑو سر کرو نفس کو اپباز کرو نیاز کیسے کریں کیسے ہی کریں نفص کو شاہباز کیسے بنایا جائے گا نفس کو شاہباز بنایا جاتا ہے شاہباد کے ساتھ رہ کے اللہ والوں کے ساتھ ہیں اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے اور ان سے تدابیر پوچھیں گے اور نیاز یعنی عاجزی دکھائیں گے فرمایا کہ ناز و نخرے جو کرتا ہے میں آشام ناز و نخرے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے لیکن اپنے زوم میں بھی ہے یہاں تو آجری کا کام ہے ان سے درخواست کرو کہ جی ہمارے لیے دعا بھی کر دیں تین کام کرنے ہوتے ہیں گناہ چھوڑنے کے لیے جس پہ ولایت موقوف ہے اللہ کی دوستی تین کاموں پہ موقوف ہے کہ خود ہمت کرو ہمت کے بغیر خالی دعا سے کام نہیں چلتا ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا ایک بزرگ کے پاس ایک سے کرتا تھا اور حضرت سے دعا کراتا تھا کہ حضرت دعا فرما دیں اولاد نہیں ہے حضرت بڑی ز... ز... آؤزاری سے دعا کرنے لگے اس کے لیے پھر تھوڑے عرصے بعد آیا حضرت دعا فرما دیں اولاد نہیں پھر تیسری بار آیا حضرت دعا فرما دیں حضرت کو کچھ شک ہوا حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ نے شادی بھی کی ہے نے کہا شادی تو نہیں کی <laughs> <laughs> تو حضرت نے فرمایا اولاد کیا تیرے پیٹ سے نکلے گی اور اوپر سے ظالم کیا کہتا ہے حضور اللہ کو تو سب قدرت ہے فرمایا کہ ہاں اللہ کو قدرت تو بہت ہے لیکن پھر تجھے تکلیف بہت ہوگی ارے بھائی کچھ ہمت بھی تو کرو ہمت کرنے سے بھی تو دکان کھولنی ہے اب خالی دکان ہے بند ہے اور آپ دعا کیے جائیں کہ بھائی گاہک نہیں آ رہا ہے روزی نہیں مل رہی تو کیسی بیوقوفی کی بات ہے بھائی کچھ محنت کرے گا اور صبح اٹھے گا سویرے جائے گا دکان کھولے گا جھاڑ پوچھ کرے گا صفائی وفائی کر کے مال وال لگائے گا اس کے بعد تو یہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا کہ اللہ میں دکان کھولنا ہمارا کام تھا اور گاہک بھیجنا آپ کا کام ہے اب دکان ہی نہیں کھول رہا ہے تو وہ کیا بات ہے بھائی یہ تو ایسے تھوڑی دین کا کام ایسے تھوڑی اللہ ایسے تھوڑی ملتا ہے ہمت بھی کرو خود ہمت کرو پھر دعا کرو اب لوگ پوچھتے ہیں خطوط آتے ہیں ہمارے پاس کہ آپ دعا کر دیں ہم ہم والے بن جائیں بہت اچھی بات ہے لیکن خود ہمت بھی کرو خود ہمت کرو اور خود دعا بھی کرو خود بھی تو مانگو اور اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرو اور ان سے عاجزی اختیار کرو فرمایا کہ کے گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام اللہ والوں سے عاجزی اختیار کرو کہ حضرت ہمیں بہت زمانہ ہو گیا گنا چھوٹ نہیں رہے آپ مہربانی کر کے دعا بھی کیجئے ہمیں کچھ تدبیر بھی بتلائیے کہ ہم کس طرح گناہوں کو چھوڑیں کیسے گناہوں کو چھوڑا جاتا ہے اس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسیران کفس میں نو گرفتاروں میں ہوں میں ابھی ابھی اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑ کے اب میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں میں اب نیا نیا آیا ہوں ذرا مجھ کو بھی طریقہ بتا دیجیے کیسے اللہ سے روتے ہیں کیسے نفس کے, کے چالاکیوں سے بچتے ہیں کیسے گناوں سے بچتے ہیں شیطان سے کیسے بچتے ہیں ذرا ہمیں بھی سکھلا دیجیے تو گڑ کے جو مانگتا ہے جام ساکی دیتا ہے اس کو میں گلفام ساکی مانے شیخ اللہ والا ش یہ آج کل کے جو جالی چکر بازی ہے وہ نہیں وہ اللہ والا شہر میں مرشید فرماتے تھے ایک شعر جعلی پیروں کے لیے فرماتے تھے کہ جو مرغے مرغے کھانے کے عادی ہوتے ہیں بوٹیاں کھانے کے ان کے لیے میرے حضرت کا شعر ہے فرماتے تھے کہ ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہزاروں مرغے مدفن مانے قبرستان کھا مرغوں کا ہو گیا تو ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہیں کی برکت سے تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں <تصفح> پیروں کا کیا حال ہوتا ہے کہ تون اتنی نکل جاتی ہے کھا کھا کے کہ اپنے جوتے بھی نظر نہیں آ سکتے ان کو <تصفح> <تصفح> ایسے موٹے ہو جاتے ہیں یہ ایسے پیر نہیں سچے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے, سے آج بھی اختیار کرو ان سے درخواست کرو تو وہ کیا دیتے ہیں آپ کو میں گلفام یعنی اللہ کی محبت کی شرح اللہ کی محبت کا نشہ وہ نشہ ہے کہ جب وہ نشہ دل کو حاصل ہو جاتا ہے تو تلواروں کی نوک سے بھی نہیں اترتا سارے عالم کی دولت سے بھی نہیں اترتا سلطنتوں کی پیشکش سے بھی نہیں بکتا حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چحافظ گشت بےخود کے شمارن چحافظ شیخ سادی شیرازی کا نام سنا ہے کہ نہیں شیخ سادی شیرازی حافظ شیرازی جو بھی کہلو لو دونوں ناموں سے مشہور ہیں فرماتے ہیں چحافظ گشت بےخود کہ شمارن جو مملکت کا اس کہہ رہا کہ جب اللہ کا نام لے کر یعنی اس دل سے اللہ کا نام لیا جو پاک اور صاف ہو گیا گناوں کو چھوڑ دیا اور کسی کی تربیت سے اللہ والا دل ہو گیا ایسے ہی تھوڑی کہ ہر آدمی اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اللہ کا نام لینے میں اور اللہ والے کے اللہ کا نام لینے میں بہت فرق ہوتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ہاں لیکن وہی دل تربیت کرا لے صفائی ہو جائے گناہوں کو چھوڑ دے غفلت کو چھوڑ دے اللہ والا دل بن گیا اب جب یہ اللہ کا نام محبت سے لے گا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی وہ اس دل کی بات کر رہے ہیں جو حافظ گشت بے خود کہ شمارت کہ جب حافظ اے اللہ آپ کا نام لیتا ہے اور مست ہو جاتا ہے اس نشے میں تو ایک جو کے بدلے جو ہوتی ہے نا جو ایک گانا کتنا حقیر ہوتا ہے ایک جو کے بدلے کہتے ہیں کہ یہ بیک جو مملکت کاؤس اور کہا ایران کی دو سلطنتیں تھیں کاؤس اور کی بڑی دولت مند بڑا خزانے اور سونے کے اور یہ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کو تیار نہیں ساری, ساری دنیا کی لذات اور ساری دنیا کی ساری کائنات کی جو دولتیں ہیں اور سلطنتیں ہیں نگاہوں سے گر جاتی ہیں چ سلطان عزت علم برکشت بز... ب... جو سلطان عزت علم برکشت جہاں سر بجیرے عدم برکشت سارا جہان جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہے نہیں جب وہ اللہ دل میں آتا ہے یہ ہے اللہ تعالی کی محبت کا نشہ وہ فرمایا کہ گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام اللہ کی محبت کی وہ شراب دیتا ہے یہ وہ نشہ نہیں ہے جو ناپاک شراب کا نشہ ہے جو ذرا سا سرکہ پلا دو دو گھونٹ سارا نشہ حرن ہو جائے گا شراب کے اندر سرکہ ملا دو ساری کی ساری شراب سرکہ بن جاتی پھر نشہ سارا حرن ہو جائے گا اتر جائے گا لیکن یہ اللہ کی محبت کا نشہ عجیب ہے فرمایا کہ تلواروں سے بھی نہیں اترتا جب ہی تو اللہ کی محبت میں میدان جہاد میں لوگ جانے پیش کر دیتے ہیں اور جب قیامت کے دن شہید اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کوئی حسرت ہے کوئی نعمت میں کمی ہے تو کہے گا اللہ میں ایک نعمت یہاں نہیں اللہ پوچھیں گے بھائی وہ کیا اتنی نعمتیں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں اور باغات اور حوریں اور یہ اور کیا, کیا نہیں ہوگا فرماتے ہیں اللہ تعالی قرآن پاک میں فلاف افی الحمن قرت عالیم کوئی نفس یعنی کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈیں کیا کیا چیز کیا نہیں ہوگا جنت بھئی جو چیز کی خواہش کرے گا وہ سب کا سب وہاں موجود ہوگا تو اتنا کچھ تو وہاں موجود ہے تو فرمایا کہ کیا بات ہو رہی تھی ہاں وہ چیز بھئی کیا نہیں ہے اتنا کچھ تو ہم نے دے دیا اور جو خواہش کرو وہ بھی ملے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ آپ کے راستے میں جو ہم نے جان دی تھی نا اس چھری پھرنے کا یا اس جان دینے کا جو نشہ ہے اور جو لذت ہے وہ یہاں نہیں ہے تو کہے گا اللہ میاں ایک بار دنیا میں اور بھیج دے تو تجربہ پھر اسی طرح چاہتا ہوں کہ وہ لذت مجھے پھر حاصل ہو آپ کے راستے میں جان دینے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جی چاہتا ہے کہ آپ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر, جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤں یہ ہے لذت اللہ پہ فدا ہونے کی یہ ہے نشہ جو تلواروں سے نہیں اترتا یہ کیا مٹی کے کھلونوں پہ اپنے آپ کو ضائع کرنا نالائق ہے کمینہ ہے بیوقوف ہے وہ شخص جو مرنے والی لاشوں پہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے ارے نگاہ کی حفاظت کر کے دیکھو اللہ کا وعدہ ہے منترا کا مخافتی ابدل ایمانا ایمان یجت فی قلبی نگاہ کی حفاظت کر کے دیکھو اللہ حکم الحاکمین کا وعدہ ہے یہ یہاں کے آج کل کے وزیروں کا اور صدور کا وعدہ نہیں ہے جو آج کچھ کہہ رہے ہیں کل, کل وہ کرسی چھن گئی کل تو کرسی چھن گئی پہلے بھی بتایا تھا قصہ کہ ایک لڑکے نے باپ سے ضد کری کہ ابا مجھے جو ہے مجھے بھی سیاستدان بننا ہے ابا نے بہت کہا کہ بیٹا اچھی فیلڈ نہیں ہے یہ کام مت کرو اچھی بات نہیں ہے یہ اچھے لوگوں کا نہیں ہم تو کر کے پھنس گئے تو مت کرو اس میں نہیں ابا دان بڑے چمکدار چمک دمک گاڑیاں پولیس کی اسکارٹ اور اشان و شوقت اور سفارشیں اور یہ اور وہ ابا نہیں مجھے تو سیاست دانی بننا ہے ارے بیٹا نہیں کرو نہیں نہیں ابا مجھے تو سیاست دانی بننا اچھا ٹھیک ہے بیٹا دوسری منزل پہ اب بیٹا تھا باپ نے نیچے سے کہا بیٹا چھلانگ لگا دی ابا نے کہا ابا بیٹے نے کہا ابا میں گر جاؤں گا ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی کہا نہیں نہیں میں نیچے ہوں نا چھلانگ لگا دے ابا میں مر جاؤں گا گر جاؤں گا دو منزل ہے ابا نے کہا بیٹا نہیں میں ہوں نا تمہیں کیچ کرنے کے لیے میں گود میں لے لوں گا تم کو اب بیٹے نے جو چھلانگ لگائی ابا کھڑے رہی ہوں اب وہ بیٹے کے ہاتھ پیر ٹوٹ گیا اور چلانے لگا ابا آپ نے تو کہا تھا کہ میں کیچ کر لوں گا کہا بیٹا سیاست دان کا پہلا سبق یہ ہے کسی اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرنا تو یہ وعدہ سیاست دانوں کا وعدہ تھوڑی ہے وزیروں کا وعدہ تھوڑی ہے یہ تو احکم الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے من ترکا مقافتی جس نے میرے خوف سے ان نامحرموں سے چاہے وہ بازار میں بے پردہ چلنے والی ہوں اور چاہے گھر میں نامحرم جو ہیں رشتہ دار ان سے جو نامحرم سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا میرے خوف کی وجہ سے شیخ کے خوف کی وجہ سے نہیں مخلوق کے خوف کی وجہ سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ کے خوف سے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کلینا یا غزو میں نبسواری آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں بعض نگاہ بعض نامرموں سے اپنی نگاہوں کو بچائیں تو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ آپ کو پسند نہیں ہے اس لیے میں نہیں دیکھتا لاکھ میرا دل چاہ رہا ہے اس حسین کو دیکھ لے اس کو دیکھ لے ننگی فلم دیکھ لے گانا سن لے لیکن اللہ چونکہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ کے خوف سے میں نہیں دیکھتا ہوں بس یہ خوف اللہ وعدہ فرما رہے ہیں من ترکہ مخافتی جس نے میرے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی اب یجد ہوں فی قلبی میں اس کو ایسا ایمانی حلاوت عطا کروں گا جس کو اپنے دل میں موجود پائے موجود محسوس نہیں موجود پائے گا کیا بات ہے احکم الحاکمین کا وعدہ ہے کیا حلاوت ایمانی دل زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے ارے خدا پہ مر کے تو دیکھو حسینوں پہ مر کے دیکھ لیا اب خدا پہ بھی مر کے دیکھ لو اے جانا بھی تو خدا کے پاس یہ،, یہ حسین تو وہاں سب خود اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوں گے وہاں یہ آپ کے کام آئیں گے قبر میں کام آئیں گے جن کی خاطر اللہ کو ناراض کیا نہ دنیا میں کام آ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ قبر میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے تو مر مرنا،, مرنا ہی ہے تو اس, اس پاک ذات پہ مر کے تو دیکھو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ نشہ کیا اللہ کی محبت کا نشہ ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر جو اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ اسے کیا پیار نصیب کرتا ہے اللہ والوں کے قلوب کتنے امن اور چین اور خوشی سے کیوں رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے دل کو خالق خوشی پر فدا کر دیتے ہیں ہاں؟ خوشی کے خالق پر فدا کر دیتے ہیں اور اس کی وہ حسرت بھی نہیں رکھتے کہ کاش ہم عسیم کو دیکھ لیتے کاش اسلام میں جائز ہوتا فلاں کام فلاں کام وہ اس کی حسرت بھی نہیں رکھتے خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے اے اللہ آپ کی خاطر ہم نے خوشی خوشی اپنی حرام خوشی کو آگ لگا دی ہمیں ایسی کوئی حرام لذت نہیں لینی جو آپ کو ناپسند ہو میرے حضرت کا کیا شعر ہے سبحان اللہ الحمدی ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوست ناراض ہوتا ہے سارا عالم ناراض ہو جائے ساری مخلوق ناراض ہو جائے لیکن اللہ ہم آپ کے ہیں ہم مخلوق کے نہیں ہیں حسینوں کے نہیں ہیں ہم آپ کے ہیں آپ ناراض ہوں لا تاطا لاتا مخلوق فی معیت الخالق اللہ کی نافرمانی فرمانی میں جو ہے کسی بھی مخلوق ساری مخلوق نفی ہو گئی کہ ماں باپ ہوں رشتہ دار ہوں شوہر ہو دفتر والے ہوں اور کمپنی والے ہوں بازار والے ہوں مارکیٹ والے ہوں کوئی بھی ہو سارا عالم ناراض ہو جائے لیکن اللہ پاک ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ماں باپ اگر حکم کریں تو اللہ کی نافرمانی کا ان کی نافرمانی جائز ان, کی نا ان کی کہنے میں ان کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا و قضاء ربو کا اللہ تعاب اللہ و بال والی اپنی عبادت کے بعد اپنے حقوق کے بعد فوراً بعد اللہ نے کس کے حقوق بیان فرمائے والدین وَبِالْوَالِدَيْنِ بل والدین احسانہ اور اما یبل غنا کا اما یبل غنّہ این دقل کبرا احدہ اوکلا فلاطق الحما افم ولاً ہرہما وک اللہ قول کریما وق الما جناح زلی من الرحماں وق اپنی عبادت کے فورن بعد اللہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی جو جائز حکم دیں اس کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا اگر نس کے خلاف نہ ہو ان کا حکم ماننا بالکل ضروری ہے فرض ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جکائے رکھو آج تو اولاد جو ہے جب بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کے منہ کو آنے لگتی ہے منہ کو آنے لگتی ہے ہاں وہ اپنا اپنا سارا وہ بھول جاتی ہے آج یہ زمانہ اولاد کا ایسا ہے یہ زمانہ جو ہے اولاد بھول جاتی ہے کہ ہمیں ماں باپ نے کس قدر قربانیاں دے کے ہمیں ہم پیدا ہوئے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں ماں خود بھوکی رہے اور اولاد کو پیٹ بھر کے کھلاتی تھی اور جو ہے گیلے میں خود سو جائے گی اور بچے کو سوکھے میں سلائے گی کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو کیسی کیسی قربانیاں جو ماں باپ دیتے ہیں اور جب اولاد بڑی ہو رہی ہے تو وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہی ہے کیا بات ہے تو فرمایا کہ وقل اللہ قول کریما اور ان کے ساتھ نام بات کرو بالکل اور وقف لہما جنا حض اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو وقف لہما جنا حض من الرحما اور بہت ہی نرمی کے ساتھ ان کے سامنے رہو اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو وقرع الرحما کمار ابیانی صغیرہ اور فرمایا کہ ولاقل ولا ان کو اف بھی نہیں کرو حضرت حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے علم اگر یہ اف سے نیچے بھی گھٹیا بھی کوئی درجہ ہوتا ماں باپ کی نا فرمانی کا تو اس کو بھی بیان فرما دیتے یعنی انتہائی تیوری پر بھی بل نہیں لاؤ ان کا جب یہ جب حکم دے دیں تیوری پر بھی بل نہیں لاؤ دیکھو تاریخ بھری پڑی ہے صحابہ کی تعلیم حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی کہ کفار ماں باپ کافر ہیں اس کے بعد بھی اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اتنے حقوق بیان کیے ہیں والدین کے تو کیا وہ ظلم کریں تب بھی ہم ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں فرمایا وہ ان ظلم و ہاں اگر تم پر وہ ظلم بھی کریں تب بھی تم ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کر تین دفعہ فرمایا کہ اگر وہ پھر, پھر اگر تم پر ظلم بھی کریں لہذا صحابہ نے ماں باپ کے, کفر, کفر کے باوجود ان کو کبھی جھڑکا نہیں کبھی جو ہے ان کی نافرمانی نہیں کی ہاں اگر وہ شرک کا حکم دیں یا کفر کا حکم دیں یا گناہ کا حکم دیں تو پھر اس ان کی نافرمانی جائز ہے بالکل ان کی بات نہیں ماننی تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی تو بات یہ ہو رہی تھی گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساخی دیتا ہے اس کو میں گلفام اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام کہے گا میں تو بڑا عالم فاضل ہوں میں تو علامہ ہوں میں تو فلاں بزرگ کا صحبت یافتہ ہوں یا میں اتنا نمازی ہوں میں اتنا تاجد گزار ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی کتابیں موجود ہیں نماز میں پڑھتا ہوں یہ کام میں کرتا ہوں پھر کیا ہوگا کہ ناز و نخرے جو کرتا ہے میں آشام ساخی ناز و نخرے جو کرتا ہے میں آشام ساتھ رکھتا ہے اس کو تشنا کام پھر اس کو محروم رکھتا ہے ناز و نخرے جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ یہاں تو آج کا کام ہے یہ سب چیز ہے اس میں ناز چھوڑو سرے نیاز کرو نفس کو اپنی شاہباز کرو ان کا دامن اگر دور صحیح ان کا دامن اگرچہ دور صحیح ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو مانا کہ اللہ بہت دور ہے لیکن تم ایک قدم چل کے تو دیکھو جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک ہاتھ چلتا ہے اللہ اس کی طرف دس ہاتھ چل کے آتے ہیں بندہ تو اپنے ہاتھ سے چلتا ہے وہ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے آتے ہیں بڑے قریب مالک ہیں ستر ماؤ سے زیادہ محبت کرنے والے مولانا رومی فرماتے ہیں مادارا مہر من اموختم چون شمد شما با چون بہت شمع کے من فروختم ارے دنیا والوں ماؤ کو تو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے یہ میری سو, سو حصہ رحمت سے ایک حصہ جو میں نے نازل کیا اپنی رحمت کا اس کی برکت سے سارے قیامت تک کے آنے والے ایک جوڑے جو ہیں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں والدین اپنے اپنے اولاد سے اولاد اپنے ماں باپ سے جانور بھی انسان بھی سب ایک دوسرے سے جو, جو محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی سو حصہ رحمت میں سے ایک حصہ رحمت کا سکتا ہے یہ تو میرے ماؤ کے دل میں جو محبت ڈالی میں نے تو ڈالی ہے مجھ سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے اللہ تعالی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحرا میں ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا صحرا کے اندر جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا کوئی دیکھنے والا نہیں ویرا نا بالکل صحرا اور وہاں اس کا اونٹ گم ہو گیا جس کے اوپر اونٹ کے اوپر ساز و سامان بھی تھا پانی بھی تھا غذا بھی تھی سب کچھ دے رہا تھا اب وہ اونٹ گم ہو گیا دھوپ کڑک ہے سایہ کوئی نہیں ہے پانی قریب نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا صدمے سے وہ بے ہوش ہو گیا کیا اللہ میرا اونٹ ہی گم ہو گیا اب وہ بے ہوش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے پہلے غائب تھا بالکل اب اس کو کوئی امید ہی نہیں رہی لیکن اب وہ اونٹ اچانک سے اس کے سامنے آ گیا تو اس خوشی کے اندر ایسی خوشی اس کو ہوئی اس اونٹ کو دیکھ کر کہ اس نے اس کے منہ سے کیا نکلا کہ اے خدا میں تیرا خدا تو میرا بندہ خوشی میں دماغ الٹ جاتا نا بعض اوقات تو منہ سے کیا نکلا کہ اے خدا تو میرا بندہ میں تیرا خدا تو فرمایا کہ اتنی خوشی کا جو عالم تھا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف جو بندہ چل کر آتا ہے اللہ تعالی کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ میرے راستے میں چلے یہ ہے محبت اللہ کی میرے دوستوں تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور کام کاج کاروبار بھی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ جنگل میں یہ نہیں کہہ رہے بلکہ انہی, انہی, انہی, انہی میں رہتے ہوئے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لو بس طریقہ اتنی سی تو بات ہے جیسے آپ آج صبح بھی ہمارا بیان تھا ایک مسجد میں جمے گا تو وہاں بھی یہی عرض کیا کہ بھائی دیکھو سنت طریقہ کپڑے ہم سب پہنتے ہیں نا وہاں بھی یہاں بھی بیان کر چکا ہوں کپڑے ہم سب پہنتے ہیں تو ایک طریقہ تو ہے جانوروں کا طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بولا ایک کلانعام بل جن کفار کو اور یورپ کو اور دوسرے ملکوں ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھ کر ہماری رال ٹپکتی ہے کہ ارے کیا ان کو ترقی مثل ملی ہے ارے ان کی ترقی کس کام کی ہے بتاؤ جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان کا ٹکانا کہاں ہوگا ان کی ترقی ان کے کام آئے گی ان کی دولت ان کے کام آئے گی بتائیے آپ مجھے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی یا علمت دنیا اور ماتے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی تو بہت کچھ چیزیں جانتے ہیں بڑے علوم انہوں نے حاصل کر لی ہے بڑی ترقی کر لی لیکن آخر سے یہ سب غافل ہے <تصفح> ٹھکانا ان کا کہاں ہے جہنم ٹھکانہ ہے تو ان کے اوپر دیکھ کر ہم ہماری رال ٹپک رہی ہے لیکن ادھر سے جو ہے ہم بے خبر ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک طریقہ تو ہے جانوروں کا انہی کو اللہ نے کیا فرمایا اولاک کلحام یہ جانور ہیں جانور اور آگے اس پہ جانور پہ بس نہیں فرمایا فرمایا میں کہ اس سے بھی بدتر ہے بلو یہ اس سے بھی بدتر ہے اب یہ آنکھ بند ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساری ہند کی ترقی آپ دیکھنا پھر وہاں کیا ہوتا ہے وہاں تو کیا کہیں گے یا لئی تنی کنترآبا کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے زندہ بھی نہ رہتے پیدا ہی نہ ہوتے افسوس کریں گے جنتیوں کو دیکھ کے اور اپنا عذاب دیکھ کے یہ افسوس کریں گے ان, کی ان کو دیکھ کے ہم رال ٹپکا رہے ہیں ان کے جیسی شکلیں بنا رہے ہیں ان کے جیسی نقالیاں کر رہے ہیں ان کے جیسی لباس پہن رہے ہیں ان کے جیسی ایکٹنگیں کر رہے ہیں اور ان کے ناج گانے والے وہ جو اسٹار ہوتے ہیں ان کی نقلیں بنا کے اور تیتر اپنے مٹکا مٹکا کے ان کی جیسی نقل کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے ٹاپ ٹاپ پہ پہنچ گئے ارے ٹھکانا تو دیکھو انجام تو دیکھو کہ ان کا انجام جن کی ہم نقالی کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے تو یہ عرض کیا کہ ایک طریقہ تو جانوروں کا ہے پاجامہ پہننا ہے کرتا پہننا ہے کوئی بھی چیز پہننی ہے ایک طریقہ محبوب کائنات اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بتاؤ کہ یہ ہمارا ہمارے کام یہ طریقہ آئے گا یا جانوروں والا طریقہ آئے گا خود ہی سوچ لو بھائی بتانے کی بھی ضرورت نہیں اپنے دل سے سوال کر لو کہ ہمارے ہمارے ساتھ ہمارے لیے طریقہ کون سا کام کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کا ہے یا جانوروں والا طریقہ جہنمیوں کا طریقہ کام کا ہے خود ہی سوچ لے بھائی انسان کسی کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ عرض رہا تھا کہ بھائی ایک طریقہ تو جانوروں والا ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو دایاں دایا پہلے پیر ڈالا پجامے میں اور یہ پاجامہ ہے پتلون ہے لنگی ہے جو بھی ہے پہننے کا طریقہ کیا ہے سنت طریقہ کہ بھائی دایاں پیر پہلے ڈالو اور پھر اس کے بعد بایاں پیر ڈالو پینچی کے اندر اور دوسرا طریقہ جانور والا کہ بایاں پہلے ڈال دیا لاپرواہی سے اس کے بعد دایا والا ڈال دیا رائٹ والا تو یہ جانوروں کا طریقہ ہو گیا اور تیسرا ایک طریقہ دو بندر والوں کا ہے کہ اس پاجامے کا ایک سرا ایک کرسی پہ باندھا دوسرا سرا دوسری کرسی پہ باندھا اور جمپ لگا کے دونوں پیر ایک ساتھ ڈال دوں کوئی ہے چوتھا طریقہ یہی تین طریقے ہیں نا تو بھائی کیوں ہم وہ طریقہ نہ بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کامیابی کا طریقہ ہے نقشِ قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے دیکھو شیر لگاؤ صلی اللّہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ایک ایک سنت پر عمل کرتے, آ... کرتے جاؤ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ کیوں اس اللہ کو یہی طریقہ پسند ہے. اللہ کو یہی طریقہ پسند ہے بھئی اگر آپ کسی پریزیڈینٹ سے ملنے جاتے ہیں آپ معلومات نہیں کرتے کہ بھئی پریزیڈنٹ کو کیا پسند ہے وہاں کے دربار کے آداب کیا ہیں کس ہلیہ میں جانا چاہیے ہلیہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کس ہلیہ میں جانا چاہیے ان کو کیا پسند ہے ساری چیز پسند کر... معلوم کرتے کہ نہیں کرتے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے فرما دیا انت دین آئند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دن ہے وہ اسلام ہے تو اس خلیے میں آ جاؤ سر سے لے کر پیر تک ظاہر بھی اپنا وہی بنا لو اور باطن کو بھی اپنے سنبھال لو باطن کے اندر جو گندی گندی چیزیں ہیں بدنگائی کا مرض ہے غیبت کا مرض ہے بدگمانی کا مرض ہے جھوٹ کا مرض ہے چغلی کا مرض ہے حسد کا مرض ہے ہیرس ہے دنیا کا دنیا کمانے کی ایک ہیرس ہے اس میں لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں دوڑے چلے جا رہے ہیں نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ٹکرے ادھر ادھر مار رہے ہیں. اور ہاتھ میں کیا ہے ارے یار پڑوسی کو دیکھو کل تو ہمارے ساتھی گھر تھا آج بڑا بنگلہ بنا گا ارے بڑا بنگلہ تو بنا ہوا ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ کہاں سے کمایا کیسے کھایا کس کا پیسہ مارا کس کا مال دبایا بہنوں کا وراثت بھی کی نہیں تھی بھائیوں کی وراثت بھی کی نہیں تھی کہاں سے پہنچ گیا یہ اتنا یہ کچھ نہیں بس ہمیں تو یہی چاہیے اور کیا ہو رہا ہے ارے قتل ہو رہے ہیں قتل کو قتل کیا جا رہا ہے جائیداد کے قبضے کے لیے ایسے کیس آئے دن سے دوری ہو گئی آخرت کو بھول گئے کہ وہاں کسی کو جواب بھی دینا ہے یہ بھول گئے کہ وہاں زبانی تو اقرار ہے الحمدللہ کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور آخرت میں جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے قبر میں جانا ہے لیکن آج آپ دیکھ لیجئے جہاں میت ہوتی ہے تو وہاں اکثر لوگ جو ہے اے اور کیسے ہو میرا جا یار او اس کا آفس کا کیا ہوا فلانا کا کیا ہوا قبر میں مردہ دفنایا جا رہا ہے قبرستان میں یہ باتیں ہو رہی ہے سامنے اپنا انجام بھی ہے لیکن باتیں کہاں کی ہو رہی ہیں کیا ہو جائیں گے بس کچھ بے غفلت لاپرواہی تو یہ چیز ہے تو مقصد یہ ہے بھائی بات تو پھر بہت طویل ہو جائے گی چلو جلدی سے اشار پڑھ کے ختم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کامیابی کا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اور گناہوں کو جب تک چھوڑے گا نہیں اس وقت تک کامیابی کا خواب دیکھنا بھی جو ہے وہ بہت ہی حماقت ہے حماقت ان کا دامن دور سہی ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو یہ نہیں کہتے کہ ایک دم جمپ لگا کے چلے جاؤ اوپر بھائی تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرو سیڑھی و سیدھی چلتے رہو انشاءاللہ ایک دن کامیابی ہو جائے گی حسن فانی سے کیوں ہے سرگوشی منہ سکوت سکو کرو یعنی کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہو اللہ والے بننے کے بھی خواب دیکھ رہے ہو اللہ والوں کے پاس بھی جا رہے ہو تو کچھ تو شرم کرو ارے منہ سکوت اللہ کی طرف ہی کیوں نہیں وہ نہ خپنا کر لیتے حسینوں سے بھی ملنا جلنا سرگوشیاں کرنا ہے کیا ہے ادھر جا رہے ہیں تو ادھر کے ہو گئے ادھر جا رہے ہیں تو ادھر ہو گئے ادھر جا رہے ہیں تو الو کی طرح ان کو تاک رہے ہیں گور رہے ہیں اور ہنس के کے باتیں کر رہے ہیں کیا یہ زندگی اس نے پانی سے کیوں ہے سر گوشی منہ سرا پا کرو ان حسینوں پہ ڈال کر نظریں دل نق ف میں اچھا یہ آج کل جو یہ جو بازی بازی ہے نا یہ نامیرم یہ بڑی چکر باز زمانہ ہے یہ پھانستی ہیں پیسوں کے لیے اور پھر اس کے بعد تیتر مٹکاتی ہوئی بھاگ جاتی ہیں جب لوٹ لاٹ لیا بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں <laughs> ان کو مرد کو پھنسایا اپنے حصم کے چکر میں اور شادی کا جھانسا دیا مال لوٹ کے بھاگ لیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے <laughs> ایک شخص نے جو ہے قصہ ہے ایک شخص نے خط لکھا اپنی معشوقہ کو اس نے کہا کہ ہم یہ جو ہے خط لکھ رہے ہیں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں تمہارے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور یہ خط جو ہم لکھ رہے ہیں یہ فون سے لکھ رہے ہیں تم کو کون سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم تم سے وہ بھی بڑی چالاک تھی اس نے لیبورٹری میں دیا مال ہوا مرغی کا کون تھا اس لیے ان سے ویسے بھی ہوشیار رہنا چاہیے ان حسینوں پہ ڈال کر نظریں دل نہ غم کرو حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ ان پریوں کو مت دیکھو ورنہ پری جو ہے شانی ضرور لاتی ہے ساتھ میں پری شانی پری سے دل لگایا تو شانی لازم ہے کہ شانی لازمی ہے دل پریشان ہوگا میرے حضرت فرماتے تھے کہ کیوں, کیوں دیکھتے ہو کسی کی وائف سنیے ذرا کیوں دیکھتے ہو کسی کی وائف کھانی پڑے تمہیں ویلیم فائیو ویلیم فائیو ایک نیند کی گولی ہے سکون کی گولی ہے ویلیم فائیو کیوں دیکھتے ہو کسی کی وائف جگر میں گھسے گا تمہارے نائف چاکو خنجر لگے گا جگر میں گھسے گا تمہارے نائف کھانی پڑے گی تمہیں ویلیم فائف خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف <laughs> <laughs> کیسی بات ہے سبان اللہ تو لازم ہے کہ نظر خراب کرے گا دل بے چین ہوگا لازم ہے گناہ کرے گا لازم ہے بے چینی اللہ تعالیٰ فرمارے من آرزا ذکری معیشت کا میرے بندے تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو مرنے والوں کا کیوں مر رہے ہو میرے پاس آؤ میں تمہیں کیا نہیں دے سکتا خوشی کا خالیت میں زندگی کا خالیت میں صحت کا خالیت میں اور دولت کا خالیت میں اور ہر عزت اور ذلت کا خالق میں مجھ سے مانگو میں کیوں نہیں دوں گا تم کو میں نے یا کیا ایسی خالی دکھانے کو پیدا کیا دینے کے لیے پیدا کیا ہے تو مجھ سے مانگو تم کہاں مر رہے ہو گندی جگہوں پہ گٹر لائنوں پہ کہاں جا رہے ہو تم گود کی لائنوں پہ کیوں جا رہے ہو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو لازم ہے فرما رہے ہیں کہ من آ ذکری فین نہ لہو مائی زن کا جس نے ہماری نا فرمانی کی ہماری بات نہیں مانی گنا میں پڑ گیا ہم کو چھوڑ کے ہم سے دور ہو گیا گنا کیا ہے اللہ سے دوری گنا کیا ہے اللہ سے دور ہونا اللہ تعالی نے تقوی یعنی گنا سے بچنا اسی لیے فرض کیا ہے گناہ سے بچو اسی لیے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالی کو ہم سے محبت ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بندہ ہم سے دور ہو جائے یہ گندی چیزیں ہیں گندگی میں کھیلو گے ہم سے دور ہو جاؤ گے ہے نا تو گندگی میں مت کھیلو ہمارے پاس رہو اور مزے میں رہو اور کہ نافرمانی کرو گے تو معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا کبھی روزی تنگ کر دی جائے گی کبھی بیماری دے دی جائے گی کبھی کچھ حادثہ کبھی کچھ پریشانی کبھی ایک مصیبت پڑی ہے اور اگر تم ہماری بات مان کے رہو گے ہماری ہماری ہم کو راضی رکھو گے ہم کو راضی رکھو گے من عَمِلَ صَالِحًا من ذکر فلاں حیاتن طیبہ ہم تم کو بالد زندگی دیں گے آه. ارے تم چل کے تو دیکھو ارے اتریا اگر دس میل دور ہے تو ایک میل آپ چل لیتے ہیں دریا کی ٹھنڈک آنی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں تر اللہ کے راستے میں چل کے دیکھو صدق دل سے اللہ کے راستے میں چلو اللہ کے لیے مخلوق کے لیے نہیں شیخ کے لئے نہیں اللہ کے لیے صرف دل سے گناوں سے توبہ کر لو اور عظم کر لو کہ اب ہم ہے اللہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے بس دل میں ٹھنڈک آنی شروع ہو جائے گی راستہ شروع ہو گیا راستہ چلنا شروع ہو گیا اور خالی آپ نہیں چلو گے وہ بھی آپ کو کھینچیں گے وہ بھی آپ کو کھینچیں گے بغیر جذب کے کام نہیں چلتا سالے کے محض ہر وقت خطرے میں ہے جو اپنی عبادات پہ ناز کر رہا ہے ہر وقت خطرے میں جب تک وہ جذب نہ فرمائیں اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا جب تک وہ کھینچ نہ لیں اپنے بندے کو اور وہ کون ہیں وہ, وہ ہیں جو سارے عالم کو میگنیٹ کی طاقت وہ دینے والا ہے سارے عالم کو میگنیٹ کی طاقت کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دی جب وہ جذب فرما لیں گے خالق میگنیٹ جب ہمیں کھینچ لے گا تو دنیا کی کائنات کی کوئی طاقت ہمیں پھر نفس و شیطان کے حوالے نہیں ہونے دے گی پھر اللہ کی ہو جائیں نہیں ہوں کسی کا تو کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں تو ان سے جذب بھی مانگو کہ اللہ ہمیں آپ جذب فرما لیجیے یعنی آپ ہمیں کھینچ لیجیے ہمارے چھوٹے چھوٹے کمزور قدم ہیں ہم ان پہ چل کے آپ تک نہیں پہنچ سکتے راستہ بہت طویل ہے اللہ اگر آپ ہی ہمیں کھینچ لیں تو بس کام بن جائے گا اس جذب پہ ایک بات بھی اور یاد آگئی گئی حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک سادہ سا آدمی تھا ایک مولانا صاحب یہی واض کر رہے تھے اللہ جز فرما لے جز فرما لے ہمیں کھینچ لے اس نے سنا تو اس نے بھی شروع کر دیا کہ اللہ ہمیں کھینچ لیجیے ہمیں کھینچ لیجیے جز فرما لیجیے تو ایک جو ہے آدمی تھا اس کو شرارت سوجی تو جس درخت کے نیچے وہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ میاں مجھے جز فرما لیجیے تو اس نے ایک رستہ لیا اور اوپر چپ کے درخت کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے جب وہ اس کے آنے کا وقت ہوا تو بیٹھ گیا درخت کے اوپر چپ کے اور جب اس نے دعا مانگنا شروع کی اللہ میاں جز فرما لیے فرما اس نے ایک رستا اوپر سے پھینکا اور اسے بھاری موٹی آواز کر کے سعد اللہ دیہاتی تھا بےچارا اس کو بھاری سی آواز نکال کر اس کو کہا کہ ہم رسہ تمہاری طرف بھیچ رہے ہیں اے بندے تو اس کو اپنے گلے میں ڈال لے ہم تجھے کھینچ لیں گے اس نے کہا بس کام بن گیا آج تو اس نے فوراً وہ رسہ جو ہے گلے میں ڈال دیا اب اس نے جو کھینچنا شروع کیا پہلے گلا گھٹنا شروع ہوا پھر آنکھیں ابل کے باہر آنے لگی کہتے اللہ میاں ہمیں ایسا جز نہیں چاہیے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جز کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے آپ آپ میں معافی رکھے اس نے چھوڑ دیا اور وہ جو گلے سے اتار کے ایسا بھاگا کہ آئندہ اس نے درخت کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا ایسا ڈر گیا وہ تو ایسا جذب جو ہے اللہ کا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بڑی مزے داری سے بڑی یعنی بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں ان حسینوں پہ ڈال کر نظریں دل نہ وقف غم مجاز غم مجاز کیا یہ ان حسینوں کا عشق دل نہ وقف غم مجاز کرو حسن پانی سے کر کے سر پہ نظر چشمے دل کو تم اپنی باز کرو اپنے دل کی آنکھ کھولو دل کی دل کو بصیرت ملتی ہے حلاوت ایمانی کیا ملی آنکھ کی مٹھاس لے لی اللہ نے آنکھ کی مٹھاس لے لی کہ ہم کاش اس حسین کو دیکھتے بڑا مزہ آتا مزے کے ساتھ مزی بھی آ جاتی کپڑے بھی ناپاک ہوتے لیکن اس ناپاک عشق کو چھوڑ کر تم ذرا اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے دیکھو یہ بسارت بسارت کی یہ آنکھوں کی مٹھاس اللہ نے لے لی لیکن دل کی مٹھاس تم کو عطا ہوگی دل کی آنکھوں سے تم گویا اللہ کو دیکھو گے حسن فان یہ تو حسن فانی ہے تھوڑے دن کے بعد یہ حسن ختم ہونے والا ہے ہر حسین کی جو ہے ہر پانچ سال کے بعد میرے مرشد فرماتے تھے کیا بات کہ ان کی حکومت بدلنے والی ہے ہر پانچ سال بعد جیسے حکومت بدلتی ہے کہ نہیں ایسے ہی جو ہے ان حسینوں کی حکومت بھی تھوڑے دن کے بعد بدل جاتی ہے جو گال لال لال گال اور کالے بال تھے اب کالے بال سفید ہو رہے ہیں اب کوئی پوچھتا بھی نہیں پھرتے میر خوار کوئی پوچھتا نہیں اب بڑھاپا تاری ہو گیا گال پچک گئے دانت اکھڑنے لگے آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا لڑکھڑی پڑ گئی ٹانگوں میں اب کوئی اب کوئی منہ نہیں مارتا میں تیسرا جلدی سے سناتا ہوں کہ آزت نے فرمایا کہ ایک کہ تمہارے جو چہرے پہ تل ہے کیا بات ہے اس کی اس پر جی چاہتا ہے سمرقند و بخارا تم پر فدا کر دوں سمرقند و بخارا تو مزاحان حضرت نے فرمایا کہ اس وقت کے بادشاہ نے اس کو گرفتار کرا لیا کہ ظالم میں نے اتنی جانے دے کہ سمرقند و بخارا حاصل کیا ہے تو اپنے معشوق کے تل پہ فدا کر رہے ہیں مفت میں خیر وہ لپٹنی کراتا تھا کیونکہ حسینوں کی کوئی ایک, ایک, ایک, ایک عاشق نہیں ہوتا ہزاروں ہوتے ہزاروں اور یہ وہ حضرت کا ایک شعر بھی ہے کہ ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دوں ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دوں سب تو مشکل ہے ان ہزاروں میں ابھی یہاں جا دے کو ادھر بھی ننگا چلا جا رہا ہے ادھر وہ بھی حسین چلی آ رہی ہے کس کو دل دوں آخر ساری بوریاں چلی چلی جا رہی ہیں بوریاں بوریاں بوریاں ان میں کچھ بھرا ہوا ہے بوریاں چلی جا رہی ہیں تو غرض یہ کہ اس نے کہا کہ میں یہ فدا کر دوں گا تم پہ تو اس نے کہا اچھا دیکھیں گے کیونکہ اور بھی آچک تھے تو اب آنا شروع ہو گیا بڑھاپا ان میں تغیر آ گیا اب لوگ نے کھسکنا شروع کر دیا جب لوگ سارے کھسک گئے تو اب یہ تنگستی میں آ گیا یہ معشوق کہ اب تو کوئی نذرانے دینے والا بھی نہیں ہے کوئی قصیدہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے سب باغ گئے کھسک لیے سب جب کھسک لیے تو اس کو یاد آیا اور ایک میرا عاشق اور بھی تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سمر کندو بخارا تجھ پہ فدا کروں گا چلو وہاں ٹرائی کرتے ہیں چل کے وہاں قسمت جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں فلاں فلاں ہوں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا دل اتنا خوبصورت ہے چہرے دے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے سمرکند بخار تم پر فدا کر دیں تو چلو اس وقت تو ہم نے تمہیں لفٹ نہیں کرائی آج تم سمرکند نہیں تو بخارا بخارا نہیں تو سمرکند ہی دے دو چلو کچھ تو دو اس نے کہا رہے دور ہٹو تمہیں دیکھ کر تو ہمیں بخار آ رہا ہے بخار اب جب بڑھاپا تاری ہو گیا اب کہہ رہے کہ تو دیکھ کے مجھے بخار آ رہا ہے سمرکند بخارا کیا میں تو تمہیں اب بخارا بھی دینے کو تیار نہیں اب سب بھاگ گئے یہ اس نے ہے بھائی اس کے پیچھے کیا کر کے سر سے نظر چشمے دل کو یہ بھی یاد رکھو کہ جو شس یہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو پھر اپنی بیوی بھی اچھی لگتی ہے ہاں میرے عزر فرماتے تھے کہ جو بازار کے قورمہ بریانی کھاتا ہوگا اس کو گھر کا قورمہ بھی اچھا نہیں لگے گا بلکہ بازار کی دال جو کھانے والا ہوگا جس کو عادت پڑ جاتی ہیرو گھر کا اچھا کھانا کوالٹی والا اور قورمہ بریانی بھی اس کو پھر اچھا نہیں لگتا یہ یاد رکھنا ہاں وہ مزہ بھی وہی اٹھاتا ہے جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے سب سے زیادہ لطف وہ اٹھاتا اس نے پانی سے کر کے صرف نظر چشم دل کو تم اپنی باز کرو کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے خوف حق سے جو دل گداز کرو خوف حق سے جو دل گداز کرو یعنی اللہ سے لو لگاؤ تو یہ کیمیا کیمیا پہلے زمانے میں گر ہوتا تھا کہ گھاس کو پتھر کو اس کو اس کو سونا بنانے کا سونا بنانے کا ایک فن ہوتا تھا ان کو پرانے زمانے میں ہوتا تھا ہوتا ہوگا فرما رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ, وہ محبت اور وہ دولت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی اگر وہ حاصل کر لی تو یہ ساری چیزیں دولتیں تمہاری نگاہوں میں گھٹیا ہو جائیں گی بالکل گھٹیا ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ خانقاہ میں وہاں لوگ دیکھا کہ, دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے دریا کنارے گھاس اچاڑ رہے ہیں تو پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہا حضرت یہ یہاں آئے خانقاہ میں لیکن یہ گھاس جو ہے اس سونا بناتے ہیں گھاس میں کچھ ایسی تاثیر ہے کہ اس میں کچھ تانبا وغیرہ یہ وہ ملا کے اس سے سونا بنتا ہے اس لیے گھاس اچڑے انہوں نے سب گھاس اچڑوا کے پھینکوا دی سب گھاس اچڑوا کے پیکوا دی ہاں یہ دولت وہ حاصل کرو جو غیر فانی ہے میرے عزیزو ہاں جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے آتی ہے اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا آگے آگے ہوتی ہے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ قبر میں جا گرتا ہے کی میاں کی بھی کیا حقیقت ہے خوف حق سے جو دل گداض کرو نفرتوں کے یہ تذکرے کب تک وعظ و وز دل نواز کرو بس اللہ کی محبت بیان کرو اللہ کی محبت یہ کیا فلا ایسا فلاں ایسا ممبروں پہ بیٹھ کے یہ باتیں زیب دیتی ہیں ارے بس اللہ کی محبت بیان کرو نفرتوں کے یہ تذکرے کب تک واعظ و وز دل نواز کرو دوست اہل دل کی صحبت سے دوست تو اہ سو پہلے اہل دل سمجھ لی اہل دل کس کو کہتے ہیں حضرت میں میرے مشرد نے اس کی تعریف فرمائی کہ اہل دل کو اہل دل کیوں کہتے ہیں بھائی دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے اس کو اہل دل کیوں نہیں کہتے کتے کے سینے میں بھی ہے گدھے کے سینے میں بھی ہے اس کو اہل دل کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ اہل دل وہ ہے جو دل دینے والے پر اپنے دل کو فدا کرتا ہے اپنے دل کی حرام خواہشات جائز نہیں جائز خواہشات جتنی ہو جتنی اللہ دے پوری کرو لیکن حرام خواہشات کو فدا کر دیتے ہیں ناجائز خواہشات کو ایک بھی پوری نہیں کرتے اپنے دل کو اللہ پر فدا رکھتے ہیں اس لیے ان کو اہل دل کہا جاتا ہے کہ وہ خالق دل پر اپنے دل کو فدا کرتے ہیں یہ جملہ یاد رکھیے اہل دل وہ ہیں جو خالق دل پر جس نے دل بنایا ہے جس نے دل دیا ہے خالق دل پر اپنے دل کو فدا کرتے ہیں. اہل دل اس لیے ان کو اللہ والوں دوست اہل دل کی صحبت سے روح کو آش راز کرو اللہ کی محبت کے راز کو ان کی صحبتوں سے پایا جاتا ہے دوستو اہل دل کی صحبت سے روح کو آش نائ راز کرو ناز چھوڑو سر نیاز کرو نفس کو اپ کرو آخری شیر ہر نفس ذکر حق کرو <تصفيق> نفس معنی سانس یعنی ہر سانس اللہ پر فدا کرنی ہے یہ نہیں کہ تصویر پکڑے رہو بس اللہ اللہ کرنا ہی ہر سانس اللہ اللہ نکل رہی مجھ نہیں اصلی ذکر کیا ہے اللہ کو ناراض مت ہر وقت یاد رکھنا کہ میں اللہ کا ہوں میں کسی کا بندہ ہوں میں نہ تیرا ہوں نہ تیرا ہوں میں تو اس کا بندہ ہوں ہر وقت یہ یاد رکھو بس جو کام انہوں نے فرمایا کرنے کو وہ کر لو جس سے منع کیا ہو اس سے رک جاؤ اصل ذکر یہ ہے ہر نفس ذکر حق کرو قتل غفلتوں سے نساز باز کرو غفلتوں سے نساز باز کرو ہر نفس ذکر حق کرو قطل غفلتوں سے نساز باز کرو الحمد للہ چلو بھائی ایک گھنٹہ ہو گیا یہ کتابیں ہم لاتے ہیں اس امید پہ کہ سب حضرات لیں گے بھی اور اس کو پڑھ کے فائدہ اٹھائیں گے گھر کتاب لے جا کر ناقدری سے ڈال دینا اس سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ کتابیں ملتی ہیں اتنے عرصے سے ہم مفت تقسیم کر رہے ہیں لیکن مفت چھپٹی تو نہیں ہے کسی کا مال لگتا ہے اس میں ایسے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے خرچ کرتے ہیں دین میں تو یہ مفت چھپٹی نہیں ہے ان کی قدر کرنا چاہیے ویسے بھی یہ میرے حضرت کا درد دل ہے سارا درد میرے مرشید کا اس میں بھرا ہوا ہے ایک ایک لفظ جو ہے نور لیے ہوئے ہے بھائی آپ پڑھ لو ہم آپ کو کوئی گریبان سے نہیں پکڑے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا پڑھ کے کم سے کم علم تو حاصل ہو جائے کیا کیا چیز ہمارے مولا کی پسند کی ہے کیا چیز ہمارے مولا کو ناپسند ہے اتنا پتہ تو چل جائے پھر اس کے بعد اللہ ہمت بھی دے دے گا توفیق بھی دے دے گا اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے اندر ابھی ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ ہم آپ کے راستے میں چلیں تو اللہ آپ ہمیں ہمت بھی عطا کر دیجیے اور آپ ہمارا راستہ بھی آسان کر دیجیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے لیکن اللہ کے راستے میں آسانی ڈھونڈنے والا چلتا نہیں ہے تھوڑی مشکل اٹھاؤ تھوڑی مشکل اٹھاؤ پھر وہ پکڑ لیتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ابھی چلنا نہیں سیکھا اور وہ دور کھڑا ہے باپ اس کو دور کھڑا کرتا ہے اور دور تھوڑا دور جا کے کہتا ہے بیٹا آو چلو چلنا سکھاتا ہے اس کو اب وہ بچہ جو ہے دو چار قدم چل کے گرنے لگتا ہے جب دو چار قدم تو چلتا ہے نا پہلے تب تب تو اس کو پھر باپ دوڑ کے پکڑ لیتا ہے گرنے نہیں دیتا ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتے چلتے رہو خطا ہو جائے اللہ سے معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو معافی سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے وہی وہاں بڑی چیز ہے توبہ توبہ ایسی چیز ہے فرمایا کہ ایسی عجیب سواری ہے توبہ کی کہ ایک لمحے میں گناگار سے گناہ گار انسان اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے ذرا سی ندامت ہوئی شرمندگی ہوئی اللہ سے ہم نے گناہ کر دیا معاف کر دیجئے اللہ بس دل میں ندامت شروع ہوئی توبہ ہو ہوئی اصل توبہ نام ہے ندامت کا دل میں ندامت اور گناہ سے الگ بھی ہو جاؤ ان یکلا توبہ کی شرط کیا ہے یکقلا اس گنا، گناہ سے دور ہو جاؤ یکلا جو ہے نا قلع کما سے قلاقما اس کو قلع کر دو اپنی ناجائز خواہش کا قلاق کما کر دو دیکھ لیا نظر, نظر خراب کر لی فورن خیال ہے ارے یہ تو میں نے گناہ کر دیا فوراََ نگاہ نیچی کر کے نگاہ نیچی کر کے یہ نہیں کہ اس کو دیکھ دیکھ کے استفسل اللہ استفر اللہ پڑھے کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی لانت ابھی بتا دیے نا اللہ کی لانت ہے دیکھنے والے پر جب اللہ کی لانت ہے تو رحمت کہاں سے آئے گی تو فوراً نظر ہٹا لو تو لانت سے بچ گئے پھر اللہ سے معافی مانگی وہ گناہ معاف ہو گیا پھر اللہ کے درباری بن گئے درباری بن گئے پھر سے اگر خطا ہو جائے تو کیا فکر ہے سو بار ٹوٹے سو بار بنانا ہے تو یہ اللہ کو منائے جاؤ ہم گنا کر کر کے تھک سکتے ہیں اللہ معاف کر کے کرتے نہیں تھکیں ہاں جتنی بار بھی اللہ سے سچی توبہ کر لے سچی توبہ کی شرط بتا دی یہ دل سے ندامت ہو کہ واقعی میں اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا بہت غلط کیا میں نے بہت نالائغی کا کام کر دیا اور دوسرا یہ کہ اس گناہ سے الگ بھی ہو جائے اور تیسرا کام کیا کرنا تیسری شرط کیا ہے توبہ کی کہ عزم کر لے پکا کہ اللہ آئندہ یہ گناہ حفیظ نہیں کروں جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا اگرچہ شیطان کان میں کہے گا تم تو بار بار یہ گنا کرتے ہو تمہاری توبہ کس کام کی اس کو کہہ دو میں بار بار گناہ کر ہو جائے گا میں پھر توبہ کر لوں گا سو بار مجھ سے گناہوں کا سو بار توبہ کر لوں گا میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے لیکن گور گور کر دیکھتے رہنا اور دل میں ندامت نہ کرنا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے تو پھر نہیں یہ, یہ توبہ نہیں ہے دل میں پکا ارادہ کرو پھر خطا ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگا وہ معاف کر دیں گے تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ کتابیں جو یہاں تقسیم ہوتی ہیں اس کو قدر کے ساتھ پڑھیے اور کوشش کیجیے کہ اس پر ہم بھی عمل کریں اور ہمارے گھر والے بھی عمل کریں تو یہ اس میں لے لو بھائی سنتوں کی کتاب میں یہاں رکھا رکھی رہتی ہے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے قدم بقدم یہ سنتوں پر عمل کرتے جائیے اور اللہ کے قریب ہوتے جائیے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے سنتوں سے یہی راستہ ہے کامیابی کا اور اس سے زیادہ حسین زندگی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کا نہ رسول اللہ اسفت الحسن اللہ کو یہ کامل نمونہ یہ نمونہ حسین معلوم ہوتا ہے بس ان کے جیسے بن جاؤ کام بن جائے گا یہ تو اصلاح اخلاق ہے یہی اصل راستہ تو یہی ہے بہت سے لوگ ہم میں سے اس میں بڑی کوتاحی کر رہے ہیں پرانے پرانے بیت بھی ہو گئے ہیں اور مجلس میں بھی آ رہے ہیں لیکن افسوس کے جو ہے وہ ایک خط بھی نہیں لکھا آج تک باز لوگوں نے کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو آدمی دوسروں کو پکا پکا کے سوپ پلائے اور خود اپنے حال کی اطلاع نہ کرے اور خود نہ پیے تو وہ کمزور ہو جائے گا کہ نہیں کتنا نقصان میں رہے گا تو یہ اصل راستہ یہ ہے بھائی یہ گناہ ہے باطنی گناہ یعنی دل کے اندر جو امراض ہوتے ہیں روحانی بیماریاں اسی کو کہتے ہیں آج کل جو روحانی بیماریاں روحانی علاج چل رہے ہیں یہ وہ یہ وہ راستہ نہیں ہے بھائی یہ روحانی اللہ کو راضی کرو کیا نہیں ملے گا سارے سارے جو ہے شر جو ہے مغلوب ہو جائیں گے اور وہ کارڈ بھی ہماری دعاؤں کا ہم نے چھپوایا ہے مصنون دعائیں وہ بھی لے لیجئے اس میں ہر قسم کی آفت اور شر اور جن اور جادو سب سے بچنے کا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے اس سے بڑا کیا نسخہ ہوگا عمل کیجئے اور عاملوں سے جان چھڑائیے اپنی عاملوں سے آج کل عاملوں کی بڑی چاندی ہوئی ہے بڑی چکر بازیاں چلاتے ہیں لوگ یہ اصلاح اخلاق ہے اس میں جس کے پاس نہ ہو ضرور لے اس سے معلوم ہوگا کہ ہماری باطنی بیماریاں کیا ہیں اور پھر ان کی جو ہے اپنے کسی کو اپنا با... کیا یہ اچھا اپنا کسی کو بڑا بنائیں اپنا کسی کو مربع چنے اور دل میں جو بات محسوس ہو اس کو پڑھنے کے بعد اس کی اطلاع کریں پھر جو تجویز دی جائے جو علاج تجویز کیا جائے اس کو عمل کریں اصل کام یہی ہے کرنے کا اگر یہی نہ کیا تو یہ پیری مریلی کسی کام کی نہیں یہ بیان بیان کسی کام نہیں آئے گا جب تک کہ یہ اپنی اصلاح باطن نہ ہو یہ رسالا ہر شخص کے گھر میں ہونا چاہیے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے یہ سنتوں کی کتاب ہے یہ معمولات ہے، یہ صبح و شام ہے آپ نے کسی کو خاص دینا ہے کسی کیلئے؟ اچھا یہ کسی کے لیے اچھا بھائی یہ دعاؤں دعاؤں کی کتاب ہے مختصر دعاؤں کی لیکن یہ پورے، پوری دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے آج کل طبیعتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں دماغ کمزور ہو گئے ہیں زیادہ پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا بلکہ تقوی سے ملتا ہے اللہ یاد رکھو کہ تقوی سے جو شخص رہتا ہے گناہ سے پرہیز کرتا ہے اس کے کام اللہ تعالیٰ سارا قرآن پاک بھرا ہوا ہے جگہ جگہ کہ تقوی سے رہو تو ہم تمہیں کتنے کتنے انعامات دیں گے تو یہ بہرحال کتاب دعا سنت دعائیں ہیں اس کے اندر تھوڑی سی صبح مانگ لی تھوڑی سی شام مانگ لی یا ساری مانگ لیں اگر کسی کا دماغ قوی ہے تو لیکن بھائی دماغ میں درد ہونے لگے بوجھ محسوس ہو تو تھوڑی سی دعائیں اس میں سے صبح شام کے معاملات اس میں لکھے ہوئے ہیں میرے حضرت کے تعلیم کردہ حدیث پاک سے ثابت یہ کتاب جس کے پاس نہ ہو وہ بھی لے لے بھائی اور اسی طرح سے جو میں نے چار تجبیہات بتائی تھی یہ تو ہر شخص کر ہی لے ہاں البتہ وہی بات ہے کہ اگر کسی کے دماغ پہ بوجھ معلوم ہو تو اس کو ذکر کو کم کر دے لیکن ناواہ نہ کرے کچھ نہ کچھ ذکر روزانہ کرے یہ کارڈ ہے اس میں آ گئے ہاں یہ معمولات یوم یہ روزانہ کرنے کے ہیں اور یہ دعائیں صبح شام کی ہیں یہ صبح شام کے نہیں ہیں معمولات یہ دن میں ایک دفعہ کرنے کے ہیں یہ پہلے میں نے تفصیل سے بتا بھی دیا تھا اب یہ لکھا ہوا بھی اس کے اندر موجود ہے اور یہ واضح سب کو مل گیا یہ سب کے پاس آ گیا بھائی اور وہاں بھجوا دیئے خواتین نے جن کے مرد حضرات یہاں موجود ہیں وہ نہ لیں تاکہ وہاں جن کے, جن کے مرد حضرات نہیں آئے ہوئے ہیں وہ خواتین یہ آواز بھی لے لیں اور کچھ یہ کتابیں بھی بھجوا دیئے معاملات صبح شام آپ بیٹھے رہیے آپ بیٹھ جائیے آپ اگر خود کسی پہ گر پڑے تو اپنے لیے بھی مصیبت کریں گے اور دوسرے کو بھی کریں گے چاروں کے تکلیف ہے ہاتھ میں اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی یہ ہمارے فری صاحب کے سب یہ اصلاح اخلاق اور سنتوں کی کتاب اور ولی اللہ بنانے والے چار امال تو ہم آج لائے نہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ وہ ہیں کیا اچھا چار اعمال جو ہمارے حضرت کے ہیں جن پر عمل کرنے سے ضرور برور انشاءاللہ اللہ کا ولی ہو جائے گا وہ چار امال انشاءاللہ شاء اللہ اگلے جمعے ہم لائیں گے جن کے پاس نو لے لیں بس دعا کر لو بھائی مختصر شیخ اچھا پہلے تقسیم کر دیں تقسیم کر دیجیے جس کو دینا اندر بھی بجوا دیجیے باقی حفاظت سے رکھ لیجیے اچھا باقی حفاظت سے رکھ لیجئے جو, جو مانگے آپ اس کو دیتے رہے گا ان کے ہمارے فری صاحب کے یہاں سب چیزیں رہتی ہیں اسٹاک میں کسی دوست وغیرہ کو دینی ہو اور ہمارے کارڈ کہاں ہیں ہے کارڈ ارے آپ نے کہا تھا تھوڑے سے ہیں کیجیے نا دو چار یہاں تو بہت سارے لوگوں نے لے لیا دو چار کام کے ہیں یہ بھائی جو میں ابھی ارض کر رہا تھا کہ یہ مصنون تو یہ دو چار ہیں لوگ یہ تو اس کا مطلب ہے یہ پڑھے لکھے نہیں ہم تو ان کو پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے اب نیوی والے سن لیں گے تو فورن ان کو دیں گے یہ دیکھیے اس کو دو چار کہہ رہے تھے اچھا بھائی یہ کارڈ جو ہے جس کے پاس نہ ہو اس میں میری مجالس کی ترتیب بھی ہے اور سننا دعاؤں کا جو میں نے آپ سے بتایا ہر قسم کا جن جادو اور سگلی یہ وہ سب کی ایسی تیزی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا نسخہ ہے اس سے بڑا اور سچا نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا بس یہ اس میں اور بھی دعائیں ہیں حفاظت کی اور اس میں والدین کے ایسال ثواب کے لیے بھی دعائیں جس کے والدین دنیا میں رن نہ رہے ہوں تو اور اس کو قلق میں کو ستایا ہو خدا نخواستہ یا ان کی وہ اس طرح خدمت نہیں کر سکا جیسی کرنی چاہیے تھی تو اس میں یہ دعا جو شخص پڑے گا روزانہ ان شاء والدین کا حق ادا ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں حفاظت کی دعا بھی ہے اور جن جادو وغیرہ سب کا علاج اس میں اِنشاء اللہ ہو جائے گا لے لیجیے ان سے اور جلدی سے وہی مختصر دعا کر لیجیے اللّہ مصلی علیہ صحیح مولانا محمد اعلیٰ علی صحیح نام مولانا محمد وبارک ربنا تقبل منا ان کا سمی و غالیمۃ علینا ان کا طواب الرحیم کیا اللہ پاک محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے کیا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجیے اے اللہ نیک اور صالح بنا دیجیے اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجیے کیا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے اے میرے مالک ہم سب کو جذب فرما لیجیے ہم اتنے اپنے کمزور قدموں سے آپ تک نہیں آ سکتے جب تک آپ ارادہ نہ فرما لیں اے اللہ ارادہ فرما لیجیے آپ کو اس آیت کا واسطہ جو آپ نے قرآن پاک میں اپنی شان جذب کے لیے حاضل فرمایا اللہ ہو جی تبھی لئی اللہ جس کو چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے اے اللہ آپ چاہ لیجئے بس آپ چاہ لیں گے ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ آپ ہمیں چاہ لیجئے اور ولایت کی خط انتہا مجھ کو میرے گھر والوں کو تمام دوستوں کے گھر والوں کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں دو اگلیوں کے درمیان آپ کے ہمارے قلوب ہیں اے اللہ آپ کافروں کو بھی ایمان دے کر جذب فرما لیجئے اللہ والا بنا دیجیے آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں اے اللہ ہماری سن لیجیے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے اے اللہ جن کے رزم میں تنگی ہے اے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیجیے اے اللہ کئی خاندانوں میں جھگڑے ہیں اے اللہ ان کو آپس میں پیار محبت عطا فرما دیجیے جن کے رشتے نہیں آئے اے اللہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں اے اللہ ان کو نیک سوال رشتے اطا فرما دیجیے بے اولادوں کو اولاد صالح سے نواز دیجیے اور جن کی اولاد ہو ان کو صالح فرما دیجیے اے اللہ ہماری کو محض فل و کرم سے قبول فرما لیجیے اللہ عمان خیر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان ولك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك ٹاپیاں لے جا دی بچوں کو ٹاپ لے جانا دیں